کتاب البیوع جی مولانا یہ بیوع جمع ہے بیع کی بئی بیوع جمع ہے کس کی بیع کی بئی بے آکی اس کتاب کے اندر بھائی خرید و فروخت سے متعلقہ مسائل بتلائے جائیں گے بھائی خرید و فروخت اچھا بھائی کا لغوی معنی ہے جی یہ کچھ باتیں ہیں ابتدا میں بھائی یہ لکھ لیجئے بھائی سمجھ میں بڑے ضروری مسائل ہیں بھائی آپ دن رات خرید و فروخت کرتے ہیں چیزیں خریدتے ہیں بیچتے ہیں کون سی بیع صحیح ہے جائز ہے کون سی جائز نہیں ہے آپ کو علم ہونا چاہیے بھائی <متصفح> بو جمع ہے بیع کی بے کا لغوی معنی ہے بے کا لغوی معنی ہے ان ان تملی کئی بشیئن تملیک ان ملک کو تملیکان مل مالک سے ہے بھائی چھوٹا کاف ہے تملی کش بشیئن ش ان بش یعنی ایک چیز کے بدلے دوسری چیز کا مالک بنانا ایک چیز کے بدلے دوسری چیز کا مالک بنانا یہ تھا ہمارا نا بے کا لغوی معنی عرف کے اندر بھائی لوگوں کے عرف میں لوگ بیع کسے کہتے ہیں بھائی تو عرف میں بیع کہتے ہیں تملیک کو مالن بھی مالن تملی مالن بھی مالن ایک مال کے بدلے دوسرے مال کا مالک بنانا ایک مال کے بدلے دوسرے مال کا مالک بنانا اور شریعت میں اور شریعت میں تملی کو مالن بی بھی تراضی تملی کو مالن بیمالین بھی تراضی کے ساتھ ہے تا دو نقطوں والی بی ترازی رضا مندی سے ہے بھائی رضا سے بترازی یعنی ایک مال کے بدلے دوسرے مال کا مالک بنانا باہمی رضامندی سے باہمی رضامندی سے بات سمجھ میں آئی بھائی شہریت میں کیا ہے صرف ایک مال کے بدلے دوسرے مال کا مالک بنانا ہی نہیں بلکہ باہمی رضامندی کا ہونا بھی ضروری ہے باہمی رضامندی بھائی یعنی دونوں راضی بھی ہوں خرید و فروخت کرنے والے بھائی بھائی آپ نے الحمد کون کھینچی باہمی رضامندی بھی ہو بھائی بات سمجھ میں آئی بھائی باہمی رضامندی بھی ہو یہ یوں کریں بھائی تاریخ جو ہے شرن تاریخ کیا لکھی ہے آپ نے کل مال الفلام داخل کر دیں بھائی تملیک المال مال مال دوسرے پر بھی الفلام داخل کر دیں تو شرعان کیا تاریخ ہوئی بھائی تملیک المال بالمال بالترازی سمجھ میں آیا کیونکہ مال سے بھی ہر مال نہیں مراد بھائی وہ مال جو, جو شریعت کی نظر میں مال ہے وہ مراد ہے بھائی سمجھ میں آیا بعض چیزیں دنیا والوں کی نظر میں مال ہیں لیکن شریعت کی نظر میں مال جیسے خنزیر ہے شراب ہے اب یہ کافروں کے نزدیک مال ہے لیکن مسلمانوں کے نزدیک مال نہیں چنانچہ اسی لیے ہنزیر اور شراب اس میں مسلمان کے لیے تملیک بھی جائز نہیں یعنی کسی دوسرے کو بھی مالک نہیں بنا سکتا تملک بھی جائز نہیں یعنی خود بھی مالک نہیں کوئی مسلمان شراب خریدتا ہے نہیں بھائی مالک بن ہی نہیں سکتا کسی کے پاس سرکا رکھا ہوا تھا وہ شراب بن گیا مسلمان کا اب اس کو بیچنا چاہتا ہے نہیں بیچ بھی نہیں سکتا کیونکہ مسلمان کے لیے شراب کی نہ تملیک جائز ہے اور نہ تملک جائز ہے تملیک کا کیا معنی دوسرے کو مالک بنانا اور تملک کا کیا معنی خود مالک بننا بھائی بات سمجھ میں آئی تو اب شراب اور خنزیر مال تو ہیں لیکن شریعت کی نظر میں یہ مال نہیں ہے اور دونوں خرید و فروخت کرنے والوں کی پھر اس میں باہر رضامندی بھی ہو گئی تو یہ شرائب ہے مارا نا اچھا آگے لکھیے ہمارا نا کہ بے تملیغ کا نام ہے بے تملیک کا نام ہے بے تملیق کا نام ہے وہ تملی تو اربار تو انوار تملی أَرْبَعَةُ تو اربات انوائن و تم جلدی جلدی لکھیے بھائی وہ تملی کا تو اربات تملی العین آئن بل کے ساتھ ایوز وات کے ساتھ تملی العین آئن بل آئیوس بی آن بے آن ہوں سارا تملی کل آئن بل بلا آئی وز وہ بلا آئی وز ہی باتون وہ بلا دو آنکھوں والی ہا با اور منف و تم لی کل من تنجارہ لکھنا آتا ہے بھائی رلا ای وز بلا ای وز ان آریتن لکھ لی بھائی عبارت جی دیکھیے کیا عبارت ذکر ہوئی بھائی تملی بھائی تملیک ہے تملیک جانتے ہو یا نہیں جانتے ابھی بتلایا تھا میں نے کیا معنی ہے تملیک کا کسی دوسرے کو چیز کا مالک بنانا بھائی بیع میں بھی کیا ہوتا ہے دوسرے کو ایک چیز کا بھائی نوٹ آپ کے پاس تھے آپ نے دکاندار کو ان کا کیا بنا دیا مالک ایک چیز اس سے لی تو نوٹوں کا مالک اس کو بنا دیا اور دکاندار نے کہہ کیا آپ کو اپنے اس سامان کا مالک بنا دیا تو یہ تملیک ہے اب تملیکات یاد رکھنا چار ہے مولانا یہ بڑی قیمتی عبارت میں نے آپ کو لکھوائی بھائی کہتے ہیں التملیکات و و انواع تملیکات کل کتنی ہیں چار انواع ہیں مولانا اس کی نمبر ایک تملی کہتے ہیں چیز کو مالانا کیا کہتے ہیں کسی چیز کو بھئی بھائی اچھا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تعین سے متعین ہو جاتی ہے کیا ہوتی ہے تعین سے متعین ہو جاتی ہے بھئی بھائی کس کو کہتے ہیں چیز کو کہتے ہیں اور عین کیوں کہتے ہیں کیونکہ تعین سے بھائی کوئی چیز پڑی آپ اس کو متعین کریں گے تو متعین ہو گئی یا نہیں ہو گئی بھائی جی یہ والی چیز مراد ہے متعین تو یہ تعین سے کیا ہو جاتی ہے متعین بھائی میرے پاس دس کتابیں ہیں بھائی ہر ایک عین ہے میں آپ کو کہتا ہوں میں یہ کتاب آپ کو بیچتا ہوں تو متعین ہو گئی یا نہیں ہو گئی بھائی اسی لیے عین کہتے ہیں چیز کو بھائی کہ تعین سے کیا ہو جاتی ہے متعین ہو جاتی ہے تو تملی العین آئین کسی چیز کا مالک بنانا بل کس کے بدلے میں ایوس کے بدلے میں ہے بھائی کسی کو کسی چیز کا مالک بنائے لیکن بدلے میں اس سے بھی کوئی چیز لیں عوض لیں اس سے تو یہ کیا کہلاتا ہے بیع کہلاتا ہے چاہے نام بیع کا نہ لیں مولا پھر بھی یہ کیا ہے دراصل بیع ہے کیونکہ بیع میں ایک شخص ایک چیز کا مالک بنتا ہے تو دوسرا دوسری چیز کا مالک بنتا ہے یہ نہیں ہو سکتا بیع کے اندر والا کہ ایک تو ایک چیز کا مالک بن رہا ہے دوسرا کسی چیز کا مالک نہیں بن رہا تو بے کے اندر کیا ہوتے ہیں چیزوں کے دونوں طرف سے ہے ہے یہ اور بغیر کسی ایوز کے دوسرے کو کسی چیز کا مالک بنائیں یہ بے نہیں ہمارا نا یہ ہبا ہے یہ کیا ہے اردو میں جسے آپ تحفہ کہتے ہیں بھائی توحفے میں بھی کیا کرتے ہیں دوسرے کو کسی چیز کا مالک بنا دیتے ہیں. آپ نے ساتھی کے لیے قلم لیا ہے کہ لے میری طرف سے تحفہ ہے آپ نے اسے مالک بنایا یا نہیں بنایا بنایا لیکن کوئی ایوز لیا نہیں بھائی ایوز نہیں لیا یہ تحفہ ہے یہ ہبہ ہے ہاں اگر ایک چیز بھی آپ نے اس سے لے لی عوض کے طور پر یہ بیع بن گئی مانا کیا بن گئی بیع بن گئی تو دیکھو بی کے اندر اور ہا کے اندر دوسرے کو کسی چیز کا کیا بنایا جاتا ہے مالک بنایا جاتا ہے بھائی کبھی کبھار کسی چیز کا مالک نہیں بنایا جاتا صرف اس کے نفع کا مالک بنایا جاتا ہے کیا کیا جاتا ہے بھائی آپ کا ایک مکان ہے آپ کیا کرتے ہیں کسی دوسرے کو کرایہ پر دیتے ہیں ایک سال کے لیے تو آپ بتائیے آپ نے مکان کا مالک اس آدمی کو بنا دیا یا صرف اس مکان کا جو نفع تھا فائدہ تھا یعنی رہائش وہ دیا اس کو صرف رہائش ہم نے اس کو دیا مکان کا مالک اب آپ بتائیے یہاں تملیک العین ہے یا تملیک المنفات ہے تملیک النفع کا مالک بنایا جا رہا ہے یا مولانا آپ جیسے دکان پر جاتے ہیں موٹر سائیکل کرائے پر لیتے ہیں اب اس نے آپ کو موٹر سائیکل کا مالک بنا دیا یا اس سے تھوڑی دیر نفع اٹھانے کا مالک بنایا ہے آمد. نفع اٹھانے کا سمجھ میں آیا یہ جو ہے قرائے پر دینا یہ عاریت کہلاتا ہے اجارہ کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے اجارہ کہلاتا ہے تو دیکھا وہ تملی کل من اور نفع کا مالک بنانا کس کے بدلے میں کے بدلے میں اجارہ یہ کیا ہے اجارہ ہے اجارہ سورج سمجھ میں آگے بھائی اجارہ الف کے ساتھ سورج سمجھ میں آگے بھائی تو اجارہ میں کیا کیا جاتا ہے حین کا مالک یا منفعت کا مالک اور ایوز لیتے ہیں یا ایبز نہیں لیتے ایوز لیتے, لیتے ہیں لیکن اگر نفے کا مالک بنایا اور ایوز نہیں لیا اب یہ عاریت کہلائے گا کیا کہلائے گا اسی لیے آگے کہا وہ بلا اور بغیر ایبز کے نفع کا مالک بنانا آریت یہ کیا ہے عاریت ہے سورج سمجھ میں آ گئی بھائی آپ نے اپنے ساتھی کو اپنی موٹر سائیکل دے دی اسے ضرورت تھی کسی کام کے لیے بھائی ایک گھنٹے کے لیے مجھے چاہیے آپ نے کہا یہ لو سائیکل لے جاؤ آپ یہ موٹر سائیکل کا مالک اسے بنایا ہے آپ نے اس کے حوالے کیے ہے نفع کا مالک بنا دیا اور عوض کو لیا یا ویسے ہی بھائی بلا عوض بلا عوض یہ عاریت کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے عاریت کہلاتا ہے آریت بھائی جیسے گھروں میں بھی ہوتا ہے مولانا برتن وغیرہ کیا کر لیتے ہیں ایک گھر والے دوسرے گھر سے ضرورت کے موقع پر کبھی لے لیتے ہیں یہ سارے کیا کہلاتی ہیں آر تو تملیکات کل کتنی ہوئی چار, چار, چار ہوئی بھائی تملیک العین بالعوض ہو تو یہ کیا ہے عوض نہیں اس کا نام کیا ہے سب کی آواز مجھے نہیں آ رہی بھائی تملیق العین ہو بالعوض کے ساتھ بدلے ہو تو یہ کیا ہے اور تملیک العین ہو اور بلا عوض ہو تو یہ کیا ہے یہ ہی با ہے بھائی توفہ اور اگر تملیک تملیغ المنف ہو تو یہ کیا ہے ایجارات جسے آپ اردو میں کرایے پر دینا کہتے ہیں اور اگر تملیک المنفا بلا عوض ہو تو یہ کیا ہے ہے تفصیل سمجھ میں آ گئی بھائی جی یہ سب کو یاد ہو بھائی قیمتی بات ہے بھائی اب یاد رکھیے آگے آپ کو بتلائیں گے بھائی کہ بیع کے اندر دو آدمی ہوتے ہیں ہمیشہ ایک چیز فروخت کرنے والا ہے ایک چیز خریدنے والا ہے بھائی بیع کے اندر تو یہ آپس میں بھائی جو کال کرتے ہیں ایک کہتا ہے میں نے یہ کتاب آپ کو بیچ دی دوسرا کہتا ہے یہ کتاب میں نے آپ سے خرید لی مطلب بیس روپے کی بات ہوئی تھی بیس میں بھائی تو دونوں طرف سے کال آیا والا تو جو پہلے کال کرتا ہے پہلے بات کرتا ہے اس کو کہتے ہیں ایجاب چاہے چیز خریدنے والا پہلے کہے چاہے بیچنے والا کہے پہلے کال کو کیا کہیں گے ایجاب, ایجاب, ایجاب کہیں گے اور دوسرے کے قال کو قبول کہیں گے مثلا بھئی میں آپ کے پاس آیا آپ کی کتاب خریدنے بھئی میں ہوں خریدنے والا آپ ہیں بیچ بیچنے, بیچنے والے میں نے آ کر کہا مارانا یہ کتاب میں نے آپ سے بیس روپے میں خرید لی آپ نے کہا یہ کتاب میں نے آپ کو بیس روپے میں بیچ دی جی بتلائیے بھئی ایجاب کرنے والا کون ہے یہاں پر جی مشتری ہے یا بائے ہے بائے بیچنے والا جی بھائی جس نے میں نے بتلایا جو پہلے کال کرتا ہے وہ کیا ہے وہ پہلا کال وہ ایجاب کہلاتا ہے چاہے بیچنے والا کرے وہ کال چاہے دونوں طرف سے جس کی طرف سے بھی کال آ جائے اور دوسرے کے کال کو پھر کیا کہیں گے قبول کہیں گے تو بیع کے اندر ایجاب و قبول ہوتا ہے مانا. کیا ہوتا ہے ایجاب و قبول اب یہ بات بھی یاد رکھیے ایجاب کو ایجاب کیوں کہتے ہیں ایجاب کا معنی ہے اس بات اس بات تو یہ بھی چونکہ دوسرے کے لیے قبول کا اس بات کرتا ہے قبول ثابت کرتا ہے اس لیے اسے ایجاب کہتے ہیں ایج کو ایجاب کیوں کہتے ہیں کیونکہ ایجاب کا معنی ہے اس بات تو یہ چونکہ دوسرے کے لیے قبول ثابت کرتا ہے اس لیے اسے ایجاب کہتے ہیں اچھا بھائی اب دیکھیے کتاب پروانا کتاب البیوع ترکیب کیا ہوگی مولانا ہا کتاب البیوع دوسری ترکیب بھائی کتاب البیوع ہاضا تیسری ترکیب بھائی کتاب البیوع بھائی الب او یا والقبول بل ایجابل قبول منعقد ہو جاتی ہے بل والقبول کس کے ساتھ بھائی ایجاب اور <تصفيق> ایجاب بھی پایا جائے اور قبول بھی پایا جائے تو بہ ہو گئی مولانا بہ ہو گئی نا کانا, کانا تسنیا کا سگا ہے مولانا جب یہ دونوں ہوں بلف ظلم جب یہ دونوں ہوں یعنی ایجاب اور قبول بلفظ الماضی کس کے ساتھ بھائی ماضی کے لفظ ماضی کے سگوں کے ساتھ ہوں تو پھر بے منعقد ہوگی مولانا بے منعقد ہوگی ماضی <تصفح> <تصفح> <تصفح> کے سگوں یاد رکھیے ہمارا نا حال کے سیغے کے ساتھ بھی بے منعقد ہو جاتی ہے حال کے سیغے کے ساتھ بھی کیا ہو جاتی ہے بے بے مستقبل سے نہیں ہوگی آپ نے ایک ساتھی کو کہا یہ کتاب میں آپ کو بیس روپے میں بیچوں گا اس نے کہا یہ کتاب میں آپ سے بیس روپے میں خریدوں گا بے ہوئی یہ تو صرف وعدہ ہو رہا ہے میں کہہ رہا رہے میں بیچ دوں گا دوسرا کہتا ہے میں تو مستقبل سے بات اچھا یہ ایک دوسرے کو کہتا ہے یہ کتاب مجھے اپنی بیچ دو دوسرا کہتا ہے بھائی یہ کتاب تم مجھ سے خرید لو بے ہوئی نہیں بھائی یہ تو ایک حکم دے رہے ہیں دوسرے کو بھائی سمجھ میں آیا تو مستقبل کے سیخوں کے ساتھ بے نہیں ہوتی ہاں حال کے سیغے کے ساتھ بہ ہو جاتی ہے مثلا اردو میں میں کہتا ہوں یہ کتاب میں آپ کو بیچتا ہوں آپ کیا کہتے ہیں یہ کتاب میں آپ سے خریدتا ہوں یہ حال کے سگے بہ ہو گئے مارانا یہ ماضی کے سیگے استعمال کرتا ہوں یہ کتاب میں نے آپ کو بیچ دی آپ نے کہا یہ کتاب میں نے آپ سے خرید لی ماضی کے سیگے ہوئے تو بھی بہ ہو گئے تو بھائی پھر یہ صاحب کتاب نے صرف ماضی کے لفظ کی قید کیوں لگائی حال کا کیوں نہیں کہا وجہ یہ مارانا کہ آپ جانتے ہیں عربی کے اندر حال کے لیے کوئی الگ سیگا نہیں آتا بلکہ وہی مظاہرے کا سیگا ہے کبھی حال کے معنی میں اور کبھی استقبال کے معنی میں تو اردو میں تو حال کا الگ ہے مستقبل الگ ہے لیکن عربی کے اندر حال اور استقبال دونوں کیا ہیں ایک ہی سیگا ہے اسی سے حال کا بھی ارادہ کرتے ہیں اسی سے مستقبل کب ارادہ کرتے ہیں لہذا وہاں پتہ ہی نہیں چلے گا ایک آدمی کہتا ہے ابی او حادل کتاب سمجھ میں آیا ابی او حادل کتاب بکم سین ربیتن دوسرا کہتا ہے حادل کتاب ربیتن بھائی ہو سکتا ہے ابھی وہ یہ نہیں مانا لے رہا میں بیچتا ہوں بلکہ کیا مانا لے رہا ہے میں بیچوں گا اور خریدنے والا کیا ارادہ لے رہا ہے میں خریدوں گا کیونکہ دونوں معنی صحیح ہیں میں بیچتا ہوں یہ بھی ترجمہ ابیو کا صحیح ہے میں بیچوں گا یہ بھی معنی صحیح ہے اسی طرح اشتری طریقے بھی دونوں معنی صحیح ہیں میں بیچ میں خریدتا ہوں یا میں خریدوں گا تم حال کا معنی بھی صحیح اور مستقبل کا معنی بھی صحیح لہذا اسی لیے یہاں کیا قید لگا دیے انہوں نے ماضی کیونکہ مظہارے کے اندر پتہ نہیں کہ ہال ہے یا ہاں اگر دونوں کی نیت مظاہرے بولتے ہیں اور دونوں کی نیت ہال کی ہے پھر بھی بے ہو جائے گی پھر بھی بے کیا ہوگی ہو جائے, جائے گی سمجھ میں آیا تو پھر اگر مظاہرے بولیں تو وہاں نیت کا ہونا ضروری ہے مولانا جبکہ ماضی کے اندر تو یہ ہو گئی مولانا سمجھے خود دلالت کر رہے ہیں آن نیت کی ضرورت نہیں ہے کہتے النا فل ایجاب منقض ہو جاتی ہے ایجاب اور قبول کے ساتھ ایزا کانا جب یہ دونوں ہوں کون دونوں بھائی دو ایجاب دو اور قبول بلفظ ماضی ماضی کے لفظ کے ساتھ بھائی وحزا او جب احد الْمُتَعَاقِدَيْنِ قد البا اور جب ایجاب کردے دو عقد کردے والوں میں سے ایک بھائی الب کا وہ عیدا او جب جب ایجاب کر دے احد المتعقدین دو عقد کرنے والوں میں سے ایک دیکھا کیا کہا دو عقد کرنے والوں میں سے کوئی ایک ایجاب کر دے یہ نہیں کہا اگر بائ ایجاب کر دے یا کون کر مشتری کیونکہ میں نے بتلایا ایجاب کرنے والا بائی بھی ہو سکتا ہے اور ایجاب کرنے والا مشتری بھی ہو سکتا ہے بات سمجھ میں آئی بھائی اچھا بے اور شیرا میں یہ بھی یاد رکھیں والا نا. یاد رکھو بیع کا مانا خریدنے کے بھی آتے ہیں اور بیع کا مانا بیچنے کے بھی آتے ہیں اسی طرح شیرا اور اشترا کا مانا خریدنے کے بھی آتے ہیں اور بیچنے کے بھی آتے ہیں بھائی سمجھ میں آیا تو یہ دونوں لفظ بیع اور شیرا یہ ازباد میں سے ہیں کس میں سے ہیں ازباد سے ہے زد یعنی ان کے دونوں معنی ہے زدین بھائی خریدنے کی زد کیا ہے بیچنا اور بے کے دونوں مانا ہے خریدنا بھی اور اشتراک کا مانا خریدنا بھی اور بیچنا بھی اگر آپ کہتے ہیں نہیں بے شیرا کا مانا خریدنا بے کا مانا صرف بیچنا نہیں بھائی نہیں دونوں کے دونوں مانا آتے ہیں ہاں زیادہ استعمال کس میں ہوتا ہے بے ہوتا ہے بیچنے میں اور شیرا اور اشتراک کس کے اندر خریدنے میں تو کہتے ہیں وہ عزا او جب احد المتا البع جب ایجاب کر دے دو عقد کرنے والوں میں سے کوئی ایک الب کا ایجاب کر دے پلاخر بالخیاری تو دوسرے کو اختیار ہے انشاہ اگر وہ چاہے قبیلہ فل مجلسی قبول کر لے مجلس کے اندر وہ انشا رد اور چاہے تو اسے رد کر دے چاہے تو اسے کیا کر دے رد کر دے رد کر دے چلیے منہ رقی قطع